بس الرحمن الرحیم الحمد علی علیہ وحمد اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صُبح البادشہ الرشہ باقی تمام سامعین برادران خارہ صاحب کو شہم سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درج نمبر تین سو اکہتر ابلیگ چودہ ہیں تین سو اکہتر شروع سے لے تک درست کی تعداد ہے اور چودہ جو ہے اوراد فتح میں سے دوا در نمبر چودہ ہیں اس کا حصہ عالف میں ہم لوگ ہیں الحمد للہ جو ہے عورادِ فتح میں عوراد فتح کا شروع جو استغفار کے جو کلمات تھے اسفل علیہ الصف اللہ علم اللہ علیہم وطمل الطبہ ادھر تک جو ہے ترجمہ اور توضیح جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ گیا ابھی آگے حصہ ہے آج کے در میں ال دعا کا دوسرا حصہ اسی کہ اللہ انت اللّہ انطلام اومن کا سلام علیہ السلام ہائی نہ رب نَ السلام ودار تبارک رَبََََََن وطل تلاََََََََََََََََََََل کرم یہ ایسا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے اللہ انت انتسلام اس عبارت کی توضیع آلوں کو دے دوں گا پھر بقیر انشاء اللہ ایسا چلیں گے تو آج کے درد میں اللّہ انتسلام اس کی توجہ تو لغات کے لحاظ اللہ یعنی اے اللہ ہاں جی ہی یا اللہ کا مترادف ہے عرب میں اللہ کو دعا کل پکانے کے لیے یا اللہ بھی کہتے ہیں یا کبھی آپ شروع سے ہٹا کر آخر میں تجدید والمین بڑا اضافہ کرتے ہیں اور اللّہ ماں لیتے ہیں معنی دونوں کا یا اللہ کے معنی میں اے اللہ کے معنی میں تو اللہ اے اللہ انتا یعنی تو اللہ کو ایک نفر جو سامنے ہو اور مذاکر ہو اللہ میں تو مذاکر من کے تصور ہم انسانوں میں ہیں وہی مذکر کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو انتا تو ضمیر معرف متصل ہے یعنی جی تو کے معنی میں اللہ اے اللہ تو السلام اب السلام کے معنیٰ اسلام کے بہت سے معنی لغت میں تشریح کافی کے ہے تو کہتے لغت میں جو ہے لغتََََََََََََََََََ السلام اور اسلامات دونوں السلام کے معنیٰ سلامت ہے السلام یعنی اسلامت ہاں یہ جی عربی لغات ہے اس میں ہیں سلام کے معنی سلامت کے یعنی سلامتی کے معنی میں ایک معنی یہ ہے السلام یعنی السلامت و سلام یعنی سلامتی کے معنی اور السلام البرات من الویوی اس معنی میں بھی ہے سلام یعنی ہر قسم کے ایبوں سے دور ہونا ہر قسم کے ایب سے پاک ہونا بے عیب شخص اس کو بھی سلام بولتے ہیں مثلا عرب بولتے ہیں رج الاََََََََََََسلام رج الاَسلامن جب بولتے ہيں يعنى یعنی بے عب شاغ ايک تو یہ معنی ہے ہاں كہ تو اللّہ اللہم انت عنطلام یعنی اے اللہ تو سلاپا سلامتى ہے طراپا سلامتی عطا کرنے والی ذات ہے اور یہ معنی ہے اے اللہ تو ہر قسم كى ايب و نقش پاک اور المنظ انت السلام ايک معنٰ يہ بھى آگے اصلم اسی سے لبس سے ہے اصل و کے معنی میں اصل و اطسالم جسے اطسل آپس میں صلح کرنا یہاں دعا میں اللہ کے ہر اے نقص کو تاہیوں اور نقصانات سے پاک و مبارہ ہیں ہونے مراد ہے اللہ مانتا سلام یعنی اللہ تو تصلاپ سلامتی یہ معنی بھی ہے اور ساتھ ہی جو ہیں میں اللہ تو ہر ایب و نقد سے اور کوتاہیوں سے اور نقصانات سے پاک اور مرادہ ہونا یہاں پر یہ تھے اور یہ معنی کتاب مختار سیاح ہے اور آگے سلیم یسلم سلامتن ہاں کے معنی میں اور محفوظ رہنا اس کے سلامتن سلیم السلام سلامتاً کے معنی محفوظ رہنا ظاہری و باطنی آفات سے محفوظ رہنا نجات پانا بچنا یہ بھی میں اسلم سلیم سلیم. سلیمہ من ایب جب عرب بولتے ہیں ایب سے پاک ہونا سلمہ علی تسلیم بولیں تو سلام کرنا سلم الہ کہیں تو کسی چیز کسی بھی چیز کو کسی کے سپورٹ کرنا تسلیم کرنا اسلم جب کہیں گے تو مسلمان ہونا مذہب اسلام قبول کرنا صلمہ ہوں صلح کرنا اسلم اللہ جب کہیں متی اور منقات اور فہم بردار ہونا ہاں جی اسلم اللہ کہیں تو کسی کا متی اور منقات اور فرم بردار ہونا یہ ساری معنیٰ الکتاب قاموس الجدید نامی لغت میں کیا لیکن اسما الحسنہ کی عربی میں تشریحات موجود ہے کتاب ہے کتاب میں دعاؤں کی کتاب ہے قدیم کتاب ہے کتاب میں کتابی مصباح کفامی اس میں الحسنہ کی تشریح بھی ہے وہاں پہ اسما الحسنہ کی تشریح کے ذریعے اللہ کے ناموں میں سے ایک السلام ہے اس کا جو ہے اس کے دامیوں میں یوں ہیں السلام مانا ذو سلامت, سلامت سلام کے معنی کیا ہے زو سلامتی والے کے معنی میں یعنی اور سے زو سلام سلامتی والا اور سے مراد یعنی یہ فی ذات ہے یعنی اللہ وہ پاک ذات ہے وہ اپنے ذات میں ذات کے لحاظ سے پاک ہے ہاں جی محفوظ ہے انکل ایبن ہر قسم کے ایپ سے یعنی معذور سلم یعنی وہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ایسی ذات ہر قسم کے ایپ سے پاک ہیں آف صفات اور اللہ کی صفات کے لحاظ سے اللہ کے علم اللہ کا قدرت حیات یہ سب ہاں جی اس لحاظ سے صفات اللہ کی کے صفات کے لحاظ سے کیا ہیں انکل نسن وافت یعنی اللہ سالم ہے محفوظ ہے ہر اس نقص و سے جو تلحق المخلوقین ہیں جو مخلوق کو ملحق ہوتی ہے ملحق پہ لاحق ملحق سے وابستہ ہیں یعنی مخلوقین سے تلحق المخلوقین جو مخلوقین سے وابستہ ہے یعنی مخلوق اللہ کے محلوق پر صفات کے لحاظ سے جو ان میں جو کمزوریاں ہیں نقا شعیب ہیں یا اللہ جو ہے سلام یعنی اللہ سلامہ ہیں اللہ وہ پاک جاتے ہیں کہ وہ ان تمام شفات سے پاک اور منظر جو محلو لاحق لاحق ہوتی ہے میں بیمار ہو جاتے ہیں ہاں یہ کمزور ہو جاتے ہیں دنیا کی طرح طرح کی مسائل انسان کو نہ سرے لانگڑا ہو جاتے ہیں نہ ہو جاتے ہیں تو اللہ ہی سر کے اس صفات کے لحاظ سے بھی بكیل ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہو, ہو جاتے ہیں اس طرح ترقی غوثلا ہو جاتے ہیں یہ سب انسانی صفحات ہے اور اللہ اس طرح کی تمام صفات سے پاک اور مناظہ ہے یعنی سلام کے معنیٰ ہے سلامتی والا یعنی اللہ تعالیٰ کی جب جو السلام جو اسم ہو اللہ کا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی اپنی ذات میں ہر عیب سے پاک ہے اور صفات میں ہر اس نقص اور آفت سے مبارہ ہے دور ہے پاک ہے جو مہلوق کو لاحق ہوتی ہے مصباح کمی کہ عربی عبارت کی نے توضیع کیا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات دونوں میں سلام کا من گئے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات دونوں میں ہر و نقص و آفات سے پاک اور پاکزا ہے تو یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ جب ہم جب کہتے ہیں اللّہ من تو سلام یہ اللہ تو سلام ہے تو اس کا معنی یہ بنے گیا اللہ تو ایسی پاک ذات ہے کہ تیری ذات بھی ہر قسم کے وہ و سے پاک ہیں اور تیری صفات بھی ان تمام نقص و ایب آفت سے مبرہ ہیں پاک ہے جو محلوق کو لاحق ہوتی ہے جو تیرے بندوں کو لاحق ہوتی ہے کبھی بیمار ہے کبھی سلامت ہے کبھی بخیل بن جاتے ہیں کبھی سخی بن جاتے ہیں کبھی حلیم بن جاتے ہیں کبھی بے صبر ہو جاتے ہیں ہاں یہ کبھی کنجور ہو جاتے ہیں کبھی سخی ہو جاتے ہیں یہ سب انسان کے مختلف مثبت منفی صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برم سلام یعنی اللہ ذات میں بھی ذات کے لحاظ سے ہر عیب سے پاک اور صفات کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک وہ تمام بنا جو اللہ کے مخلوق ملحق ہوتی وہ ہیں وہ ان جن کمزور صفات سے متصف ہوتے ہیں ہاں جی ان سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور منظا ہے اللہ منت سلام کا پھر یہ معنی بنے گا یہ وہ پاک ذات ہاں جی اللہ کی جو تو ایسی ہستی ہیں جو اپنی ذات میں اور ہر عیب سے پاک ہے ذات میں ہر عیب سے پاک ہے اور صفات میں بھی ہیں صفات میں بھی ہر اس نقص و آفت سے مبرہ ہے دور ہے پاک ہے جو ماہلو کو لاحق ہوتی ہے تو اللہ کے ذات میں ہر عیب سے پاک صفات میں ہر ایب و نقص سے پاک اللہ منت سلام کا ایک معنیٰ یہ ہے ایک معنیٰ تو سلامتی دینے والا ہاں جی تو سر محلوق و آفیت اور سلامتی دینے والا اور ایک معنیٰ اللہ کی ذات ہی ہر قسم کے ایب و نقص سے پاک اور پاکزہ ہے اس کے صفات میں ہر قسم کے اب و نقص اور کمزوریوں سے محلوق کو لائک ہوتی ہے اللہ پاک اور پاکزہ ہے اور اس کتاب میں پھر آگے فرماتے ہیں جو سلام جو افزۂ مضدر مضدر وصب و بھی ہی تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہوتی ہیں السلام صفت واقعہ ہوتی ہے لل مبالغہ تی ایک پول ہے اذواب مبالغہ یعنی اللہ سلام السلام یعنی کیا ہے یعنی اللہ تو سرا پا سلامتی ہے تری وجوہ سرا پا سلامتی ہے امن و اشی ہے امن و سلامتی ہے یہ ایک معنی دیا کہ اللّہ اللہ توسیف و لفظ سلام سے اور کے لیے یعنی اے اللہ تیری وجود ہی سلامتی ہے اور دوسروں کو سلامتی عطا کرنے والا بھی ہیں تو پر ہے تو سارا پاس سلامت ہے مبالغہ ہی ہوگا وہ اکیلے نے کہا یہاں پر السلام جو ہے معنی مزدار ہے لیکن اس کا معنی المسلم ہوں کیونکہ مزدار کبھی اصھل کے معنی میں آتا ہے کبھی اس محفول کے معنی میں آتا ہے تو یہاں فرماتے ہیں مزدار یعنی اسفال کے معنی میں ہے تو سلامتی دینے والا تو السلام مزدور ہے کیونکہ زید العدل ان, ان کی مانا اللہ کی صفت واقع ہوئی ہے یہاں پر یہ دو برائی مبالغہ جب جب اللہ کی صفت واقع ہوتی ہے تو مبالغہ کے لیے یعنی اللہ سرا پر سلامتی ہے یہ معنیٰ ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں اللّہ ما انت سلام اور کسی نے کہا کہ اسلام بے معنی اس میں فعل المسلم ہے یہاں یعنی مسذر نہیں ہے بلکہ صفال المسلم ہیں تو یعنی سلامتی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات سلامتی عطا کرنے والا ہے یہ معنوی یقینی بات ہے درست اللہ سلامتی عطا کرنے والا بھی ہیں تمام سلامتیاں اس اللہ سے ہیں لحاظ سے بھی درست مانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سراپ سلامتی ہیں ہاں ہر عیب و نقص سے اس کی ذات و صفات پاک ہے یہ معنی بھی بالکل درست ہے اب یہ کو اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کلحمدار السلام اس میں سلام کیا معنی ہے کہ یہاں کہتے ہیں جو تک انہیں مضافتن لے کہ اس میں امکانی ہے کہ یہ جو دار جو ہے دار کی طرف اضافہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی کا گر عطا کرے گا الحمدار السلام یعنی اضافات کے مانا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کو سلامتی کا گر عطا کرے گا الحمد دار سلم کے ایک ماننا تو یہ ہے اور یہ بھی ممکن ہے یا جو یقینت اعلیٰ اللہ تعالی کا سم یا جنت سلامان یا الحمد دار السلام اللہ نے جنت دار السلام کے قرمنی کہ اللہ تعالی نے جنت کو سلام سے سلام کا نام رکھا ہے جنت کو سلام نام رکھا ہے کیوں لہ الشاء اللہ لیکن جو بھی بندہ جنت کی طرف چلا جائے گا جنت میں جائے گا تو کیا ہے یا سلیم من کو لیافت تو ہر ان کے آفات سے ماخوذ رہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ بندہ جنت میں پہنچے گا وہاں تو نہ کوئی بیماری ہے نہ بڑھاپا ہے ہاں جی اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے انفس دل قرآن نے القرآنِمایہ نفس جو چاہیں اور آنکھیں جس خوبصورت مناظر کو دینا چاہیں سب ملے گا دیکھے گا جنت تو ایسی جگہ ہے نا ہاں جی ایسی جگہ ہے اور یوں ہر جگہ پھر مراد جو ہے سمیہ جنت سلامت جنت کو سلام نام رکھا ہے کیونکہ لانہ شاعر لیہ کیوں کیونکہ جو شخص جنت کی طرف جاتے ہیں کل قیامت میں یہ سلم ان کو لیافت کیونکہ وہ تو ہر آفت سے واحس رہتے ہیں ہاں جی اس لیے اللّہ دار السلام یعنی ان کے لیے سلامتی کا گھر کیونکہ جو بھی جنت کی طرف جائے گا جنت جب جنت بن جائے گی وہ سلامتی کا گھر ہے امن و عاشی کا گھر ہے بندے کے ہر خواہش پورے کونے کی جگہ ہے تو یہ مطالب یہ جی کتاب مصباح کا آمی نمبر چار سو پر خلاف السلام کے بارے میں یہ ساری اچھی توضیحات ہیں تو اس بات کا تجمہ ہوگا تو تجمہ بھی ممکن ہے کہ جنت کو دار السلام کہنے کی وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دار السلام اس لیے نام رکھا ہے کیونکہ جنت کی طرف جانے والا ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہتے ہیں اس لیے جنت کو دار سلام کو اب اس مبارک لفظ کے خواص اس کے فائدے کیا ہیں جو لوگ اس کو وجہ کر کے بڑھیں یا کسی بیمار پر بڑھیں اس کے فائدے خواص یہ عام چیز اس کو آپ لوگ ذن میں رکھو کام آئے گا خواص خواص اس مبارک السلام یہ ہے جو بھی شاید السلام و علام و سلام پڑھیں گے اس کا جو ہے فائدہ ہاں جی اس میں یہ پھر ہی شفا اسلامیہ السلام میں بیماریوں کے لیے شفا ہے وہ السلام و انل اور حضم کے آفاتوں سے سلامتی ہے جو بندہ یا سلام کے کارکلا کو پکارتے رہیں گے تو بیماریوں سے شفا ملے گا اور ہر قسم کے آفات سے اس کو امن ملے گا فراہمات ہیں وہ من کر رہا ہو میاں اس کس السلام کس عظم کو سو مت وڑے یا سلام یا السلام سو مالا میتمارتن اللہ مریض کسی بیمار پر سو مرتبہ اس میں السلام پڑھے تو کیا ہوگا شفا بیجنی اللہ تعالی تو اللہ کی کے سے اس کو شفا مل جائے گا معلوم ہوا کہ اس مبارک میں اس مبارک اس میں بیماروں کے لیے شفا ہے اور حسم کے آباد سے امن و سلامتی ملتی ہے اور جو شاید اس اسم مقدس اس کو کسی مریض پر سو مرتبہ پڑھے اس کے فوائد میں سے ہم ہیں ہاں سو مرتبہ پڑھ کر درم دم کر دیں تو ان شاء اللہ اللہ جو اللہ کے حکم سے وہ مریض شفا پائے گا ہاں جی شفا پائے گا پس سلام کے معنی ہیں میں سے اس مبارک دعا میں اللہ منت سلام سے مراد سلامتی اور سلامتی دینے والا اور ہر تم کے بنق سے پاک اور ہر قسم کی ظاہری و باطنی آفات سے مبارہ و پاک ہے یہ معنیٰ ہے ہاں جی تو باقی جو ہے اسی کتاب مصباح نے جو مانا اسلام کا کیا ہے یہ معنیٰ سب سے جامع مانا ہے ایسے ہی جو ہے آگے انشاءاللہ تھوڑا ہے اس کے بارے میں وہ کل کی درس میں بتا